Thank uh -huh. مانا بل کی سمجھ تذکرہ قران و قرآن کے دیر و تفسیل ساتھ ہے وجداویں کی دباخن کو باوجود دے کہ قلیماوی میں نہ خلومند بھائی تو ثبات کی موت کا مصیبت کا سایہ تو دکھ تکلیف کی جن سموتا علامات کی اور مغلا دی گئی تھی کہ کل ان شام شاؤ مصیبت کا خبر کیا ویکتو موطلا پتنی عنایہ وہاں مصبت موطلا نو الافان <Sessant> <Sessant> دین阿里بی کے ذو مسلمانوں ذو مومنوں قرآن کی نہیں ہو دین ہوا داوام کی نیچے ثانی دی جو ثمر تاوا تقریبا ذو مسلمان ہی ذو مومن ہیں نہ دی مسلمانوں اور دی مومن والی شرایط کی اکثرائق پاسائی پورا گئی دایرہ بک بڑا सो کھیت متوقع بہت من برآل ہچتا ہجمیہ लागत उतना होटल की मायने पूरे होटल के वो उपति आप आ जरूरत को होटल के बाद तो वो बड़े से अच्छे अपने पैसे और तब वो बदल अंत वो टेर यदि आता बनी مطلب جو دو روپئے مطلب تھا کہ 160 170 तो देखो अरबों पर सब कहो कि हज़ियार पर तो जल्दी बोलो और अजीबाई का बड़ा करना नबी अल्लाहु अकबर मका पातकदला बेपयवा और सर टोन बोल दो साहब जरा पूछता ना वो हर محدثین حضرات فرمایا ذات ذات سے اکھڑل جہ احوتی داڑہ ہٹا کا بروا جہ دورہ کو بھی یوجی لا کو کو سو کوئی نہیں رہی وہ سر انس کا ساتھ پیلس کا ساتھ ایک اور کی پروہدہ سمجھے سول موضوع نہ کیدا سیدھا تو نہیں تے ہمارا ماجدی پرہ دشکی ہوندا ہے۔ نو عربو خدا دا تصور کاروبار میں جدا پتی تو کوئی نہ کوئی دی دی بریک میں بنتی ہے۔ بدع بیمہ پت دے یہ بادا گنا لا اگلا یہ بادا گنا لا تاکہ جانو کہ مدونا میں تو وہ حرام ساری قدر میں تو وجودِ حرم کے بے شمار تابنسنے والے انسانوں کو دیو محمد قرآن کو تو نے جدا مسلمان یہ خبر تکنام کی مو یوگا بلکہ ممایاں مماحی پی کاروجی مریبا دار کو کے ایمان کا یہ کوئی مضبوط سبب نہیں نظر کہ دو یہ تبوت تمام پہ ایمان اقرار ہو اور ہر سچ کی قبر کی کوئی کی ملاقات ان دایا ہو یہ وہ تو دین مصطفیٰ کے والے سرات والسلام نبی نبی علیہ السلام کو برطرف ایمان دار ایمان ذکر اقرال کی برط بڑے کو ذکر الحمد ایمانت ایمان قرآن قرآن سب رائے الحمد ایمان رہی اور عقیرت مت ایمان رہی شریعت مرضی مطابق پہ رہی کہ مسلمان وہ کی ایمانی کی کم خبری کی دامانوں اور دامانوں کی دا ایمان ندب اس میں ایمان دا وہ اس لئے ایمان دا وہ یہ قرآن کی ایمان دا ہے یہ قرآن ایمان تا اخیرات آگر تشریح ہے کم نبیہ لیسلام مبارکتا ہے حدیث مبارکتا ہے حکومت <سؤال> دربار لے لے دربار درست نیوڈا جی نبی اسلام مبارک ملنے والمی مادر فا آخیرت ایمان کو اللہ ایمان آت و شاید رسی کرکنم وہ نبی اسلام مبارک ملنے والمی مادر دن ادھیان جی ہر دین جی حکمتا درواق بلد یو شیئر درواق جائد تقییہ تقییت و عبادت بری تقییت درواق ملنے والمی مادر خلاف حقیقت خبرت بری دن ادھیان جیو شیئر نوڈ ادھیان جی ہر دن وال خلک دروازہ پت گنی دروازوں ویو اب سوچ کیا اگر مخری کو اسلام اعلان دی ایران پت تک ایسا پت دی روپ پت مت اترے بے ایک سو یہ دا جتا مت دیتا جو تا دروازے پہ ودو مشرک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال دیڑا یعنی فلا مدیابر میں لے گئی یعنی انہوں نے لوڑ کر کہ میں بیعت نامہ برات کی کو میں دروازہ کھولا دروازہ پر پران قران کے دروازے بتاوی وزن سرت صراحت تن واقع سے یہ مثال میں عام داستان پڑھ لی واپس اپ علاج کی تو ادے کو 180000 روپے دے دی وہ سب کو خدائی دای سارے اس کے دی یاد کی کلی تو خلاص کوئی بسر نہیں چاہیے وہ سڑ کے دھوکا اپ کو وہ کو بھی لجس دیا سیدھا تو 2 لاکھ بھی چاہیے تھا تو وہ تو کہیں تھا سی دبل 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اور رول کی دارا سردہ او 1 لاکھ جس نے واپس αρمدی ابتدا تا غرور کی زداروں کے 2 لاکھ دو بار دکتنای بابری اخبار میں زانپ ہوتا جو بھی کی وعدہ برابر ہائی وعدہ تو کیا تو یہ دیتو کی بصورت کرئی کی غم نشا ہے واہ دا بیا کیتنا ریکی چناپ امانات میں امران تنی بنا رزمت لگے نہ درواب بنوئے تا درواب دویلہ اگے کٹتا حرام سڈیتا دسمے دا سٹوئے سیدھا میں بواس او کھڑائدا او بواس وے دا پتہ پتا سلام اکڑے پندھ سلام اکڑے दसूं तो आई की दौरे दर गुप्त प्रदेश के हिम्मत सोर है यो दाव तो है की वो दोरा मत माता प्रोदयदा कुछ सब सारी तादा बस उसका घाटा न होना केदा दिन का भय तो लिया होई दावा मान्यता की नवा खबर आया था चकरा दाव तो आना जाए رات دو قسم دے بھائی کی دا امانت مند بنا تے نہ تیل و جنہاں انہاں دی کی دیر دی اتیا نکلا یوسف دا اٹھ تا اٹھ تیس تا پھسلتے واقع کی کو پریا مریاں کو چیدار خرچہ کی بولا کہ نلا کو یوسف الصلص یوسف لفظ کو دیتا پہ ہوتا اس اداس بہت وای کی یوسف الصلص من دے میں کڑایا کہ دا اس کو تو کہ کام علا قضا یوسف الصلص من دیتا پہ ہوتا ائیلا ناز ہو تا بدالا جو نہ تو تو فٹ بال کا تبہ پر ہوتے ببلز نا اور دے ور دے یہ رقم پتہ چلا کی تو نا دا بس تو ہے اور بدل کھڑا دیتا تے بنی بلا تے کون تھا سی بنو تو جو ماں تو فٹ بال کرتا ہے نو دباو منافقین <تصفيق> مجھے ہنم فلانتینا لانی تفکیشی اور قرآن مجھتا دقا پر آمائید کہ مولادان مناو سر کہ کم عدد من منافقینو ذکر کھوسی چیز تو و زن فورا تا ایرادا کوئی چیزا ہمی پریر دا دی منافقینو عددتا نن نمی دا بس پریر کھوسی ایتو اور پا لحفاظ دارت آب بیتاس مختیم شاید تفکیقات اما آتو بڑا را قران کو